الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه الصلاه وعلى اليك نور نورئی ٹو سن یار میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ان شاء اللہ آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ کی مشک کریں گے اور اس سبق نمبر گیارہ کی ستر نمبر آٹھ چودہ تک کی مشق کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ لہذا تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قائدے کے سبق نمبر گیارہ نکال لیجیے پیارے محترم اسرائیم بھائیوں جیسا کہ ہم نے اس سبق کے اندر جو خاص طور پہ قاعدہ جس کی مشکل کا سلسلہ جاری ہے یعنی حروف قلقلہ قلقلہ ایک صفت کا نام ہے اور یہ صفت پانچ حروف کے لیے خاص ہے صفت خوبی کو کہتے ہیں یعنی یہ قلقلہ جو خوبی ہے یہ پانچ حروف کے لیے خاص ہیں اور وہ پانچ حروف کون سے ہیں قوف تو با جیم دال یہ پانچ حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جددین قلقلہ جو خوبی ہے جو صفت ہے اس کا معنی ہے جنبش یا حرکت کے یعنی ان حروف کو جب ادا کریں گے جب یہ ساکن ہوں گے اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر سکون ہو یعنی جس کے اوپر جزم ہو جزم چھوٹی سی دال نما شکل جو ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں جب ان پانچ حروف کے اوپر جزم ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش پیدا ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی جیسے حمزہ با زبر اب تو یہ لوٹتی ہوئی نکلی اب جمبش ہے لہذا اس سبق نمبر گیارہ میں مدنی قاعدے کے یہ تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص حروف قلقلہ کی مشق پر خوب توجہ دیں تاکہ قرآن پاک میں جا بجا جہاں بھی یہ حروف ساکن ہوں یا مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو ان میں قلقلہ ہو اور اگر ان میں یہ خوبی ان کی ادا نہ کی جائے یعنی یہ صفت صفت قلقلہ ان پانچ حروف میں ادا نہ کی جائے جب یہ ساکن ہو ادا نہ کی جائے تو حروف کی ادائیگی کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حرف ادا ہو رہا ہے اس کی وضاحت واضح نہیں ہوتا اور ہم نے شروع میں پڑھا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور تجوید کا معنی ہی ہے عمدہ کرنا نکھارنا واضح کرنا ستھرا کرنا کھرا کرنا تو واضح کرنا نکھارنا عمدہ کرنا اب ہر حرف جو ہے واضح طور پر ادا ہو اور نکھر کر آدھا ہو عمدگی کے ساتھ آدھا ہو یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اور اپنے اپنے مخرج سے ادا ہو یہی تجوید ہے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں جزم دال نما شکل کو کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے اس کو سکون بھی کہتے ہیں ساکن یعنی سکون والا حرف لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کسی نہ کسی متحرک حرف کو اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے خود سے نہیں پڑھا جاتا جب بھی ساکن حرف ہے اس سے پہلے کسی نہ کسی وہ متحرک حرف سے مل کر یہ ادا ہوگا تو اب انشاءاللہ اللہ مشق کرتے ہیں اور آج جو سطر نمبر آٹھ سے چودہ تک حروف قلقلہ کے دو حروف یعنی با اور جھیم اس میں آئیں گے اور کل ہم نے جو مشق کی تھی اس میں تو دال اور قف تین حروف کی مشق ہو چکی تھی اب انشاءاللہ اللہ ستر نمبر 8 سے 14 تک کی مشکریں کریں گے لہذا خوب توجہ کے ساتھ اور اس سبق میں بھی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس بات کا خیال تو جب بھی تلاوت کریں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف اپنے جگہ سے اپنے مقام سے اپنے مخرج سے نکلے اور تمام خوبیوں کے ساتھ نکلے ان خوبیوں کا بھی وقتاً فوقتاً فکر چل رہا ہے کہ اگر کوئی حرف باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کا باریک پڑھا جانا اس کی خوبی ہے اگر کوئی حرف پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے تو اس کا موٹا پڑھا جانا اس کی خوبی ہے اگر کوئی حرف نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے تو اسے نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے اگر کسی حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس حرف کے اندر سختی پیدا کرنا یہ اس کی خوبی ہے تو ان تمام خوبیوں کی یعنی ان صفات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے مشق کرنی ہے حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ حمزہ زبر ا تو جب حمزہ ساگن ہو تو اس میں جھٹکا ہوگا اس میں جھٹکا ہوگا حمزہ حمزہ زبر امزہ حمزہ زیر حمز حمز پی امز آئینبرمز آئی زیر حمزہ عین پیش, حمزہ پیش اع او اب اس سطر نمبر آٹھ کی اروا میں دہرائی کرتے ہیں اب حمزہ اور عین میں فرق پیدا کر دیں حمزہ ابتدائے حلق یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے اور یہ جو شروع حلق ہے ابتدائے حلق ہے مخارج کی لسٹ میں اس کے مخارج دیے ہیں حمزہ اور ہا جو ہے یہ ابتدائے حلق سے ادا ہوتے اور حلق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے یہ سینے سے یعنی وہ حلق کا حصہ ابتدائے حلق وہ حلق جو سینے کی جانب ہے منہ کی جانب نہیں یہاں سے اوپر سے اب یہ ابتداء حلق سے پھر وسط حلق پھر جو منہ کی جانب جو حلق ہے اسے کہتے ہیں اکثر حلق یادن حلق کہتے ہیں اس سے اور خواہ ادا ہوتے ہیں ابتداء حلق جو سینے کی جانب ہے اسے حمزہ اور ہا حمزہ اور ہا حلق کی ابتدا یہاں سے منہ سے اس طرف نیچے کو نہیں ہوگی بلکہ سینے کی طرف یوں آئے گی کیونکہ آواز جو ہے وہ یوں جو ہے باہر آتی ہے منہ کی طرف لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حمزہ سا ابتدائے حلق سے ادا کریں گے اور آئین کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور ان دونوں میں فرق کرنا زبر ادا کرتے ہوئے منہ آواز کھولیں گے زیر ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے اب سطر نمبر نو ہمر اے خو اور غائن کا ایک ہی مخرج ہے لہذا ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ خوا غائن نہ بنے اور غائن کی آواز میں خو کی آواز پیدا نہ ہو زبر اخ اخ اخ اخ حمز وائنبرمز آئین زیر ار حمز آئین پیش او ار اوغ او ار اس نو نمبر ستر کی دو اب اس میں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قلقلہ ان حروپ میں پیدا ہو جیسے اغ یہ کلکلا ہوتا ہے یہ جنبش ہو رہی ہے اس طرح کی آواز پیدا نہ ہو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہو आग, इख, جیسے پڑھتے ہیں غائر مؤ تو یہ غائن ادا ہوئی اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر سکون ہے جزم ہے اگر اس کو غیر تو یہ پھر آواز میں جنبش پیدا ہوگی لہذا ابھی اس میں جو سکون کی جو سبق ہے اس میں اگر خاص طور پہ توجہ کے ساتھ مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی اغلات پرانے پاک کی تلاوت کے دوران نہیں آئیں گی اغ صدر نمبر دس اب اس میں عدائی ہوگی با کی ادائیگی ہوگی باساکن ہے اور با میں کلکلا کریں گے با حروف کلکلا میں سے ہے حمزہ, حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با, اب حمزہ با, اب حمزہ با, اب حمزہ با پیش اب اب اب ایب ایب ایب اوب. اوب. اوب. اب اب اب اب ہمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر حمزہ میم, میم پیش ام ام ام ام ام ام ام اب اس کی دہرائی سطر نمبر دس کی اب اب اب قلقلہ واضح ہو اب اب اب اب اب اب مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح بھی زیادہ تکلف کے ساتھ نہ ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جائے جیسے ابا اب تو اس طرح کی آواز بھی پیدا نہ ہو بالکل ایزی خلقلہ خلق کرنا ہے اب ایب اب اب اب اب اب ام ام ام ام ام ام سطر نمبر گیارہ اب یہاں جو قاعدہ ہے یہ آپ بتائیے گا حمزا واؤ زبر او کون <تصفح> سا قاعدہ ہے ماشاءاللہ یہ قاعدہ آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ اللہ تو یہ لین کا قاعدہ ہے اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے ہمزا واؤ زبر او <تصفح> وا پیش سا قاعدہ ہے ماشاء اللہ مدا ایک ادیب کی مقدار میں اس کو کھینچ کر ادا کریں گے مگر معروف پڑیں گے اِس طرح پڑیں گے لیکن اس میں مدنی قائدے میں جو ہے تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے کہ زبر کے بعد یہاں زیر نہیں ہے اور قرآن پاک میں اس طرح آتا بھی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہاں عب جو ہے اس کا بھی یعنی حمزہ وا زیر عب اس طرح کا قرآن پاک میں کوئی کالما یا حرف اس طرح کا نہیں آتا کہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو عب ہاں یہ کہ مشدد کا پشدید کا تو آتا ہے مگر یہ کہ سکون جو بشکل جسم ہوتی ہے اس طرح کا نہیں آتا لہذا یہاں لکھنے کی حاجت بھی نہیں پڑی لہذا تمام اسرائیل بھائی اس میں صرف وا میں زبر اور پیش پڑیں گے ہم زا واؤ زبر او <سلام> ہم نے پہلے جو تمام حروف کی مشق کی جیسے ات، ات،, ات ات ات از از از, از،, از،, از،, از، اس طرح بڑا تو اس کو او او اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ قاعدے کو دیکھیں گے کہ یہاں واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو قاعدہ کون سا لگے گا واؤ لین کا تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. او او مگر معروف او جی حمزہ واو پیش اُمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر عف حمز <متحدث> فا پیش <متحدث> اف, <متحدث> اف اف عف اف, اف, اف, اف, اف اگر کسی سے فا ادا نہ ہوتا ہو اسے ساکن کر کے حمزہ مفتو یعنی زبر والا لا کر اس کی اگر تکرار کی جائے جیسے حمزہ فا زبر اف تو یو مخرج واضح ہو جائے گا کیونکہ سکون ہے اور جمع اور مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے اور فا کا جو مخرج ہے یہ مخرج ہی پر آواز ختم ہوتی ہے جیسے اف ایس, اف اس کو ہٹانا نہیں جیسے اف ایس, اف اف نہیں کرنا ورنہ اس میں حرکت یا جنبش پیدا ہوگی جو کہ اس کے اندر جنبش ادا نہیں کرنی اف ایس, اف, اف ستر نمبر بارہ حمزہ لام, لام زبر ال اب اس کو بھی جھٹکے سے ادا نہیں کرنا ال بلکہ ال ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام, لام, لام پیش ال ال اب اس کو احتیاط کیجئے گا کہ اس میں جنبش نہ ہو اسے کہتے ہیں جنبش جس میں قلقلہ کی آواز پیدا ہوتی ہے حرکت کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس حرف میں ادا نہیں کرنی کیونکہ صرح فاتحہ پڑھتے ہوئے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات یوں ادا ہو جاتا ہے الحمد ال العالمين تو یہ ربل تو اس میں اب جمبش ہوئے رب المین الحمد الحمد کامل سکون ادا کرنا ہے ال ال ال حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمز نون پیش ان ستر نمبر تیرہ ہمزہ ر زدر اور را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ کو ماشاء اللہ پور پڑھیں گے اور را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی ہو تو باریک پڑھیں گے کیونکہ عارضی زیر میں یہ پور پڑھا جاتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ اصلی زیر ہو حمزہ را زبر او حمزہ را زیر ای हمزہ, را حمز را میں بالخصوص اس کو جب تک مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو صحیح ادا نہیں ہوتا اس کو ادا کرتے ہوئے آواز میں کب کپاہٹ سی ہوگی ار جیسے لیکن اس قدر بھی کب کپاہٹ نہ ہو اس قدر بھی اس میں تکرار نہ ہو کہ ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائے جیسے ار ار یہ کئی را پیدا ہو گئی جو کہ درست طریقہ نہیں ہے اس کے اندر ایک صفت ہے اس صفت کا نام ہے تکرار یعنی اس کی ایک خوبی ہے اور اس کا نام ہے تکرار وہ صفت صرف اس ہر سے کے لیے خاص ہے ہرفے راہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی تو وہ تکرار تکرار کا معنی ہوتا ہے بار بار ہونا کسی چیز کا بار بار ہونا تو اس میں وہ صفات تکرار یعنی اس کی جو خوبی ہے تکرار وہ مکمل ادا نہیں کرنی بلکہ مشابہت تکرار ادا کرنی ہے یعنی م... مشابت ہو اس کی اگر مکمل ادا کریں گے تو ایک راہ کی جگہ کئی راہ پیدا ہو جائیں گی جیسے ار تو یہ کئی راہ پیدا ہوگی اور اگر اس میں وہ صفت یعنی وہ خوبی جو صفت تکرار ہے مشابات تکرار ہے اگر وہ ادا نہ کی جائے تو پھر کیا خرابی پیدا ہوگی کہ راہ میں کب کپ کپا ہوگی اور راہ صحیح ادا نہیں ہوگی جس بعض لوگ بولتے ہیں او وا اب کیا وہ مخرج سے ادا نہیں کرتے اس کا جو مخرج ہے مخارج کی لسٹ میں مدنی قائدے میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تعلو کی جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نون اور لام بھی ادا ہوتے ہیں را کا یہ مخرج ہے لیکن اس کی مزید اگر آپ وضاحت جو مخرج کی آپ اگر جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ پشت زبان زبان کی یہ پشت یہ اوپر کی یہ پشت ہے پشت زبان قریب سیرا زبان سرا زبان کے جو قریب ہے یہ پشت زبان اوپر کے کھردرے تالو سے آپ اوپر دیکھیں گے تو کھردرا تعلو ہوگا وہ کھردرے تالو سے جب لگے گی تو اس میں کب کپاٹ پیدا ہوگی یہ راہ کا اصل مخرج ہے لہذا اس بات پہ خیال رکھیے گا کہ راہ میں نہ زیادہ تکرار پیدا ہو کہ ایک راہ کی جگہ کئی راہ پیدا ہو جائیں اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس میں صفار تکراری ادا نہ کریں یعنی اس میں مشابت تکرار جو ہے وہ ادائی نہ کریں تو اس سے واہ ہوگا تو بعض لوگ جیسے پڑھتے ر ادا نہ ہوگا یہ راہ, راہ نہیں اور نہ را ہی وا ہے بلکہ کیا ہے راہ راہ اس میں مشابت تکرار ہلکی ہل سی کب کا پہاڑ جسے رشا کہتے ہیں ہلکی سی کب کا پیدا ہوگی تو اب چونکہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے اس سے حمزہ مفتوحہ لایا جائے تو واسح طور پہ اس کا مخرج معلوم ہوتا ہے اب یہاں چونکہ ساکن ہے اور حمزہ مفتوحہ ہے تو اس میں خاص طور پہ آپ احتیاط کر کے دیکھیے گا کہ مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں اگر نہیں ہو رہا تو جو مخرج بیان کیا گیا اس سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ اللہ آسانی ہوگی آر, ار, ار, ار او آرو آر پورو پورو ارو آر ار ارو ہنزا جیم, جیم, جیم زبر اج یہ جیم کون سے عروف میں سے ماشاء اللہ عروف قلقلہ میں سے عروف قلقلہ کتنے ہیں کون کون سے ماشاء اللہ تو, تو جدین یہی اس کا مجموعہ یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کا مجموعہ بنایا گیا آپ اس مجموعے کو ذہن میں رکھیے گا کطبو جدین دال یہ پانچ حروف آپ یاد کر لیجیے گا یہ جب بھی قرآن پاک میں کہیں بھی ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا اگر مشدد ہوں اس میں وقت کیا جائے جیسے بلح تو اس میں اور واضح طور پہ قلقلہ ادا ہوگا جماؤ کے ساتھ کل ادا ہوگا جب یہ مشدد ہو کر اس میں وقف کیا جائے تو پیارے اس طرح بھائیوں آج ہم نے اس سبق میں جو تقرار کی ہے بالخصوص عروف کالقلا کی اور حروف قلقلہ کے بارے میں جانا کہ قلقلہ کا معنی ہے جمبش یا لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کھل کہتے ہیں جب بھی ان پانچ حروف کو قف پاؤ با جین دال کو ادا کریں یہ ساکن ہو جب تو ان میں قلقلہ کریں گے جب مشدد ہو یعنی ان کے اوپر تین دندانوں والی شکل ہو تشدید ہو اور ان پر وقف کیا جائے تو جماؤں کے ساتھ واضح طور پہ قلقلہ ہوگا اس بات کا خیال رکھیے گا حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زبر حمز جی حمز جی پی اج اج اج اج اج اب زبر اش کیونکہ اس حرف کے اختتام جو ہے اس کے مخرج ہی پر ہوگا اور اس کی شین کی ادائیگی میں آواز منہ میں پھیل جائے آواز منہ میں پھیل جائے اس کی بھی ایک خوبی ہے آواز کا منہ میں پھیل جانا اس کی خوبی ہے اور اس خوبی کا نام ہے تفشی تفشی کا معنی ہوتا ہے پھیلنا تو یہ اس حرف کے لیے خاص ہے اور کسی حرف میں یہ صفت یہ خوبی نہیں پائی جاتی یہ صرف اس حرف کے لیے خاص ہے تفشی تو اس میں صفت تفشی خوبی تفشی جب ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے گی اگر ایسا نہ کیا تو صفت تفشی جو اس کی مستقل صفت ہے جو خوبی ہے مستقل صفت ہے وہ اگر ادا نہ کی جائے وہ لازم ہے صفت صفت لازم ہے اگر ادا نہ کی جائے تو شین ادا نہیں ہوگا تو اب اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آواز منہ میں پھیل جائے مگر اس کی آواز زیادہ دراز نہ ہو جیسے اش اس قدر دراز نہ ہو بلکہ حمزہ شین زبر اش حمزہ, شین حمزہ, حمزہ شین زیر عش حمز شینیش اش عش عش مخارج کی لسٹ میں دیکھیں گے کہ اس حرف کا جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور تعلو کے درمیان اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے ماشاء اللہ اس سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے مخارج بھی یاد کیے ماشاء اللہ تو تمام اسلام بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مخارج کی لسٹ میں مدنی قاعدے میں جو مخارج دیے گئے ہیں یہ بھی یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ خود جو ہے وہ محسوس کر سکیں کہ کون سا حرف کس مخارج سے ادا ہوتا ہے ادا ہو رہا ہے یا نہیں تو شین کو جب ادا کریں گے تو بیچ زبان بیچ تالو سے لگے گا تو شین ادا ہوگی اور شین کی ادائیگی میں آواز منہ میں پھیل جائے گی اش اش عش اش حمز یا زبر ایون بتائیں گے ماشاء اللہ یا لین ہے حمزا یا زیر یہ کون سا قاعدہ یہاں پہ ماشاء اللہ یا مداح کا تو یام اور یا مدہ اب آگے تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے کہ اس میں مدنی قاعدے میں دیا گیا کہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا جس طرح و ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اسی طرح یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا یعنی اج ایسا نہیں ہوتا ہاں کہ مشدد ہو وہ الگ بات ہے لیکن جزم بشکل جزم جو ہوتی ہے سکون ہوتا ہے وہ اس میں نہیں آتا لہذا اس میں لکھنے کی حاجت بھی نہیں پڑی تو اب یہ کہ اس میں جو قاعدہ ہے یا لین کا اور یا مدہ کا اس طرح پڑھیں گے اس کو اب حروف قلقلہ کی ایک بار دوہرائی پھر انشاءاللہ اللہ قرآن پاک کی مشق کریں گے تمام اسرائیل بھائی حروف قلقلہ میں راما میں اس کی دوہرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی صحیح سے مشق ہو جائے آپ مگر جو حرکات ہیں زبر زیر پیش کی ادائیگی وہی رکھیں گے جو ہم نے سبق نمبر تین اور چار میں اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کی وضاحت کی اور اس کی مشق کی کہ زبر ادا کرتے ہوئے آواز منہ کھولیں گے اور زیر ادا کرتے ہوئے آواز کو گرا دیں گے اور پیش کی ادائیگی میں ووٹوں کو گول کریں گے اق اک اوپ اوپ پانچ یاد آئے گی اتو اپ اوپو اب باق یاد آئے گی اب اب اب اب اب اب جیند آئے گی اج اج اج اج اج اج دال کی یاد آئے گی اد اد اد اد اد اد اس طرح اس کی خوب مشق کیجیے گا تاکہ زبان پہ صحیح سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے اور اس کی خوب مشق ہو تاکہ پرانے پاک میں جہاں بھی یہ قروب ساکن ہو تو قلقلہ کرنا آسان ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں وما اڈ را تو اب اس میں ہم نے جو قلقلہ کیا تھا جو ہم نے مشق کی تھی تو اس میں دال جو ہے وہ ساکن ہے دال اس کے اوپر جزم ہے اور اس میں قلقلہ ہوگا تو اس طرح پرانے پاک میں آپ تلاوت کرتے ہوئے جب بھی ان پانچ عروص کو دیکھیں تو غور کر لیجئے گا اگر یہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوگا اگر مشدد ہو ان کے اوپر تشدید ہو تین دندانوں والی شکل ہو اور اس میں وقف کریں تو بالخصوص اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قلقلہ قلا واضح طور پر ہوگا اور جماؤں کے ساتھ ہوگا جیسے بلحق تبتری نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر شد ہے تشدید ہے لہذا تمام اسرائی بھائی حروف قلقلہ کو یاد بھی کر لیجیے گا اور اس کی خوب مشق کیجیے گا اللہ وجل ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اب انشاءاللہ اللہ قرآن پاک کی مشق کریں گے سن حبیب سورت القدر اماں سے بارے کی سورت القدر تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ نکال لیجیے سورت القدر آج انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کادر میں کیا ہوگا کل کلا ہو گیا آج ہم نے اس کی مشق کی ہم نے راہ کو راہ پر وقف کیا اور یہ کلم کا آخری حرف ہے جس پر ہم نے وقف کیا وقت کا مانا ہے آواز اور سانس دونوں روک دینا رکنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں. لہذا راگ کو ہم نے ساکن کر دیا مگر ادا ہوگی قدر قادر راہ کو بھی پور پڑھیں گے قدر ٹھیک ہے لَيْلَةَ الْقَدْرِ <تصفيق> وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایڈ دال پر کون سا قائدہ لگے گا کل کا ماشاء اللہ وڈ رو تدرو لئی لدرو ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر خير من ألف مخرج پر آواز اور سانس توڑ دائیں یعنی راہ کو ساگن کر کے شہر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملان والروح فيها بإذن ربهم <تصفيق> تنزل الملاق والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر مینکل امر اور سلام اس کے اوپر تین تین نقطوں کی علامت ہے انہیں کہتے ہیں وقف مق یہ وقف کی ایک علامت ہوتی ہے لیکن اس کا رکنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پہلے پر رکا جائے یا پھر دوسرے پر رکا جائے یعنی دونوں پر رک جانا یا دونوں پر نہ رکنا درست نہیں دونوں پر رکنا یا نہ رکنا درست نہیں لہذا یا تو پہلے پر رک جائے یا پھر دوسرے پر روک لیا جائے یا من کل امر سلام یو پڑھ لیا جائے یا پھر من کل امر سلامیا اس طرح پڑھ لیا جائے تنزل ملا اکتو روحی ہیر من کل امر <تصفيق> سلام ہی حتی مطلع الفجر لج روپ یہاں کون سا کہہ دیں کلکلا تو میں قلقلہ ہے حروف کلکلا میں سے ہیں اور فج یا جیم پر جیم پر بھی قلقلہ کریں گے سلام هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه